وَهُوَ الْقَاهِرُ کا عِبَادِهِ ہی اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے وعیو عَلَيْكُمْ علحفن اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے حَتَّى ادا جا ہدا قب حَتَّى حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے توفت ہو رسو اس کو فوت کرتے ہیں قبض کر لیتے ہیں ہمارے بھیجے گئے وَهُمْ لَا يُفَرْتُونَ اور وہ کوتا ہی نہیں کرتے ثُمَّا رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ پھر وہ اللہ کے طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے لَا إِلَى اللَّهُ الْحُقْمُ وَهُوَ أَسْرَهُ الْحَاسِبِينَ خبردار اسی کا حکم ہے اور وہ حساب لینے والوں میں جلد حساب لینے والا ہے حساب لینے والوں میں سے تیز ہے قُلْ میںجاتی مَن من اور سمندر کے اندھیروں سے تم اس کو پکارتے ہو ہوئے اور من ہی اگر اس نے ہم کو نجات دے دی اس سے لنک و نن شاکرین تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے اللہ جی کو کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو اس سے نجات دیتا ہے کل کر بن اور ہر دکھ سے تم ان تم تریکون پھر تم شرخ کرتے ہو اللہ ہی ہے جو ہر قسم کی کرب یعنی بے قراری سے نجات دیتا ہے تو اللہ کے سوا جب یہ لوگ پھنس جاتے تھے تو اور جن جن کو یہ پکارا کرتے تھے وہ سب انہیں بھول جاتے تھے پھر خالص اللہ کو پکارتے تھے ارجولی کم کہہ دیجیے کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے آزاد بھیجے او یلبی سکم شیعہ آ یا تمہیں گروہوں میں خلط ملت کر دے سباد اور تمہارے بعض کو بعض کا مزہ چکھائے یعنی لڑائی کا فنف ال کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھیں وہ قدب ابھی قوموں کا واہ الحق اور اس کو آپ کی قوم نے جٹلایا جبکہ یہ حق ہے قل کہتیجئے لستو علیکم بی وکیل میں تم پر ہرگز کوئی نگہبان نہیں ہوں لیکل نبائم مستقر ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے واقع ہونے کا ایک وقت ہے وَسُوْفَ تَعْلَمُونَ اور انکریب تم جان لوگے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوْدُونَ فِي آیاتِنَا اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو خوز کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں فرد عنہم پس آپ ان سے اعراض کیجئے حتیٰ یا فی حدیطِ غیر ہی کہ وہ داخل ہو جائیں لگ جائیں اس کے علاوہ کسی اور بات میں کسی اور بات میں مشغول کر دے خوض کرنا ہوتا ہے فضول قسم کی بات کرنے کو کہتے ہیں وہ انجنسی اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے فلا تقعد بعد ذکر محلقوں میں ظالمین تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیے تو اس حدیث آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ شیطان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلاوا سکتا ہے تو جو حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ نبی صلاحۃ اسلام پر جادو ہوا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اس میں بھی یہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام بھول جاتے تھے کر لیتے تھے اور ہوتا تھا شاید میں نے یہ نہیں کیا تو اس پر لوگ اعتراض کرتے یہ لوگ یہ کیا ہو گیا نبی لسلاۃ و اسلام بھول گئے یہ تو شان رسالت اور شان نبوت کے خلاف حالا حالانکہ یہ بات نہیں نبی کا بھول جانا یہ کوئی ایب نہیں ہے انسانی فطرت ہے اور بلکہ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ نبی کے اندر نسیان ہونے کے باوجود دین محفوظ ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تو یا تو اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہے ہیں کہ شیطان بھلوا دے آپ کو یعنی شیطان کا بس بھی انبیاء پر چل جاتا ہے انبیاء پر اگر چل جاتا ہے تو پھر جو باقی نیک سارے لوگ ہیں وہ کس باق کی بولی ہیں پیچھے بھی آپ پہلے اس میں پڑھا رہے ہیں کہ اما مان سکمین او ننسی ہا بھی خیری ہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی آیت قرآن مجید کی وہ ہم آپ کو بھلوا دیں یا منسوخ کر دیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر ہے تب لے جائیں گے ہم بھلوا دیں ہاں جی ٹھیک ہے تو ادھر آ رہا کہ شیطان بھی نبی نے سلا تو سلاح کو کوئی بات بھلوا سکتا ہے اس میں تو واضح آ گیا نا اما الشیطان يتقون من حسابهم من ولكن ذكرا اللہم يتقون اور ان لوگوں, دینہم ہوا اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو دینا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تباشا بنا لیا غرت حمل حیات دنیا اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا وذکر ذکر بھی ہی اور اس کے ذریعے نصیحت کیجیے انتب نفسم بما کا سبق بندول لا شفیع ودکر بھی اور اس کے ذریعے آپ اس کے ساتھ آپ نصیحت کریں کہ کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے نفسم کا کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے جو اس نے کمایا. یعنی اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے کہیں کوئی آدمی ہلاک نہ ہو جائے صلی ہم <شَفِيْء> کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارشی مددگار نہیں ہوگا وہ ان تعداد اور اگر وہ فدیا دے دے تمام تر فدیا تو وہ اسے نہیں لیا جائے گا وہ اولا کلینہ ابسیلو بیما کا سب اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک کیے گئے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے کاموں کی وجہ سے من لحم شرابن علیم بیما کا نوفرون ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان کے لیے گرم مشروب ہے اور دردناک آزاد ہے کے جو ہم کو نانفع دیتا ہے نانفع سان ونرد بعد اللہ اور ہم اپنی ایڈیوں کے بل پھر جائیں اس کے بعد کے اللہ نے ہمیں ہدایت دی اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا اس حال میں کہ وہ حیران پھرتا ہے اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے وہ امرسلم اور ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم جہانوں کے رب کے فرما بردار بن جائیں وہ اناقی مسلط اب اور۔ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو وہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے وہ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ یوم یقول کن فیکون وہ کہے گا ہو جا پس وہ ہو جائے گا قوله الحق اس کی بات برحق ہے ورہ الملک یوم ينفخ في الصور اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کے لیے بادشاہت ہے عالم الغیب شہادا وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے وہ حکیم الخبیر اور وہ خوب حکمت والا بہت خبر رکھنے والا ہے ابراہیم ابھی ہی آ جا رہا اتحف نامن علیہ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آدر کو کہا کیا تو بتوں کو معبود بنانے والا ہے معمود بناتا ہے انی اور قوم کا فی غلال مبین یقینا میں تجھے اور تیری قوم کو واضح گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں کلال کنوری ابراہیم الت سماوا کیول اور اسی طرح ہم ابراہیم کو زمینوں اور آسمانوں کی سلطنت دکھاتے تھے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ اور تاکہ وہ یقین پورا یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَا كَوْقَبَا قَالَ هَا دَوْرَبِّي جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ستارے کو دیکھا جب رات نے اس پر اندھیرہ کیا تو اس نے ستارے کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے فَلَ کال علاب الاف لین تو جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا فلما رازیغ تو جب اس نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا کالی کہا یہ میرا رب ہے فلما تو جب وہ غروب ہو گیا کال المیہ ربی من القوم تو اس نے کہا کہ یقیناً اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا فلما جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا کالا کہا یہ میرا رب ہے یہ زیادہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے فلما افلت جب وہ بھی غروب ہو گیا کالا تو کہا یا قوم انی بری ام اما تو اے میری قوم یقیناً میں اس سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو جہ تو فخر آبادی و حنیفا میں نے اپنے چہرے کو ذات کے لیے متوجہ کیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے حنیفا یکسو ہو کر و ماں انا من المشرقین اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں جہ سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے فَالَقَحَاتُ حَاجُ جُنِّي فِي اللَّهِ کیا تو مجھ سے اللہ کے بارے میں لڑائی جھڑا کرتے ہو وَقَدْ حَدَانِ حَالَكَ اس نے مجھ کو ہدایت دی ہے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اور میں اس ان سے نہیں درتا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اس اللہ کے ساتھ اِلَّا اِن يَشَعَ رَبِّ شَيْعَا اِلَّا کے اگر میرا رب کچھ چاہے واسع ربی کل شئین علما میرا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے وسیع ہے افلا تتدکارون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وکیفہ خافو ما اشرقتم اور کیسے میں ڈروں اس چیز سے جس کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ وہ کچھ شریک ٹھہرایا ہے کہ جس کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی فعی الفریقی ان کم تم تعلام تو دونوں فریقوں میں سے امن کے زیادہ حقدار کون ہیں ان کم تم تعلام اگر تم جانتے ہو اللہ دسان وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں ہدایت پانے والے ہیں ظلم سے یہاں پہ مراد شرک ہے یعنی ایمان لانے کے بعد بندہ اگر شرک نہیں کرتا تو پھر وہ امن کا حقدار ہے تل کا عجت سنا آتے ابراہیم اعلی قومی نرف ادارا من امن اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی اپنی قوم پر نرف ادارا من امن ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں ان نوربا کا حکیم علیم یقین رب بہت حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے لَهُ اسحاق یاقوب اور ہم نے عطا کیا اس کو اس حاک اور یاقوب کلن ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی و من قبل اور نو کو اس سے پہلے ہدایت دی وہی داود اب سلیمان اب ایوب یوسف او و, و, و اور اس کی اولاد میں سے داوید اور کو اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں وہ دکریا و, و, و عیسا ولیس اور, اور, اور عیساس اور سب کے سب نیکوں میں سے ہیں وہ اسماس العالمین اور ہر ایک کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی امین آبا بدریات وان اور ان کے آبا ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے وہ جتبینا ہوں اور ہم نے ان کو چنا اور ان کو ہم نے ہدایت دیستقیم سیدھے راستے کی طرف اللہ من من یہ اللہ کی ہدایت ہے اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ولب اشرا اور اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان سے بھی ضائع ہو جاتے وہ اعمال جو یہ کرتے ہیں اولئک الذين اتیناهم الكتاب والحکمہ والنبوہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی فینکفر بها ہؤلاء اگر اس کے ساتھ یہ لوگ یعنی اہل مکہ کفر کریں فقد وکلنا بها قوما ليس بها ب کافرین تو ہم نے اس کو ایسی قوم کے سپرد کیا ہے جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں الدیند اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو ان کی ہدایت کی ہی پیروی کر دیجیے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا انمین یہ تو صرف جہانوں جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اجر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہے دنیا کے ساز و سامان کا اجر اور ایک ہے آخرت والا اجر تو جو آخرت والا اجر ہے وہ تو اللہ کسی اور کوئی دے ہی نہیں سکتا اس کا تو مطالبہ کسی سے کیا ہی نہیں جا سکتا اور جو دنیاوی اجر یعنی کہ جس کو آپ اجرت کہہ لیتے ہیں تو اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور یہ اہل دنیا ایک دوسرے کو اجرت دیتے ہیں اور اگر کوئی آدمی اجرت کا سوال نہیں کرتا اجرت مانگتا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے لیے لینا ہی جائز نہیں اس کی مرضی نہیں لے رہا اب کئی لوگ مثال کے طور پر ڈاکٹر از رات وہ مریض کو چیک کرنے کی مشورہ دینے کی فیس لیتے ہیں. لیکن اگر ان کا کوئی قریبی آ جائے یا کوئی واقف آ جائے اسے نہیں لیتے ان سے وہ نہیں مانگتے سوال نہیں کرتے تو سوال نہ کرنے کا مانگنے کا مطالبہ نہ کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ کسی سے بھی نہیں لیتے ہاں کئی نہیں لیتے کئی لیتے, لیتے ہیں تو نہ لینے गर... جو نہیں لیتے اسے یہ نہیں ہوتا کہ جو لیتے ہیں ان کے لیے بھی نجائز ہو گیا انہ اللہ قرآن یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اما قدر اللہ حق قدر اور انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا کہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسا السلاۃ وسلام لے کے آئے میں نور تھا اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی الاطیسا تم اس کے اوراک کرتے ہو یعنی اس کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہو تب دونا و تم ان کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سے تم چھپاتے ہو چند ورق ایسے ہیں جو تم بنا کے لوگوں کے سامنے اس میں سے ظاہر کر دیتے ہو باقی ساری طورات کو چھپا کے رکھ لیتے ہوا آبا اور تم وہ کچھ سکھائے گئے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا اللہ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب بھی اللہ نے ناز رکھی تم اظہر پھر ان کو چھوڑیے وہ اپنے خوذ میں کھیلتے رہیں فضول بحث میں کھیلتے رہیں وہاگا کتاب مبارک الین اور یہ کتاب بابرکت ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ تاکہ آپ ام اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں ام القرا بستیوں کا مرکز مکہ اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں وہ ہم علی صلاتہم اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا او قالا وحی الی یا اس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے ولم یح الیہ شیء اور اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا پومن قال سانزیدو مثل ما انزل الله اور چنے کہا کہ میں بھی ان قریب نازل کروں گا اسی طرح جس طرح کہ اللہ نے نازل کیا ولو ترى اذ ظالمون في غمرات الموت کاش کہ اپ دیکھ لیں جب ظالم موت کے سکارات میں موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں والملائکۃ باسطو ایدہم اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو کی طرف پھیلانے والے ہوتے ہیں اخریجو انفسکم اپنی جانوں کو نکالو اليوم تجزون عذاب الہون آج کے دن تم رسواکن عذاب کی جزا دیے جاؤ گے بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق بات کہتے تھے وکنتم عن آیاتی تستکبرون اور تم اس کی آیات سے تقبر کرتے تھے تو یہ جس دن فرشتے اس کی روح کو قبض کر رہے ہیں اسی جن کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں اليوم تجزون عذاب الہون کہ آج کے دن ہی تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا یعنی جس دن اللہ کا باغی نافرمان آدمی فوت ہوتا ہے مرتا ہے اسی دن سے ہی اس کا عذاب قبر و برزخ شروع ہو جاتا ہے تو یہ عذاب قبر کی دلیل ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا جداؤ سزا و وہ قیامت والے دن شروع ہوگی مرنے کے بعد مرنے والے کا جسم جہاں پر بھی ہوگا وہی اس کے لیے قبر ہے چاہے وہ چار پہ پہ پڑھاؤ اللہ فرماتے ہیں تم اماتا ہو ف بارہ نے اس کو بندے کو موت دی اور موت کے فوراً متصل بعد اس کو قبر دے دی, دی مرنے کے فوراً بعد بندے کا جسم جہاں پر بھی ہے وہ اس کے لیے قبر ہے یہ جب تو جب احترام آدمیت ہے شریعت نے سکھایا ہے کہ اس کو گڑھا کھود کے اور عزت کے ساتھ اس کو زمین میں دبایا جائے دفن کیا جائے پگرنا اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق مرنے کے فوراً بعد بندہ قبر میں ہی ہوتا ہے روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے یہ نہیں کہا کہ تمہاری روحوں کو عذاب ہوگا زندہ لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے نا اور زندہ آدمی روح اور جسم کا مجموعہ ہے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یعنی روح اور جسم کے مجموعے کو آج ہی عذاب دیا جائے گا عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے بردخ, بردخ کہتے ہیں کسے اسی قبر کا نام بردک ہے جہاں پہ بندے کا جسم پڑا ہوتا ہے اور کوئی علیحدہ شہ نہیں ہے بردخ اور اللہ نے کہا مادہ ما تمہیں کس نے بتایا کہ کیا ہے کتاب مرکوم وہ تو اس طرح کی کتاب ہے جس میں لکھا جاتا ہے وہاں پہ اندراج ہوتا ہے علی یون علی جین اور سجین میں اچھے اور برے لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں درج ہوتے ہیں وہ رجسٹر کا نام ہے کتاب ہے سورہ مطف میں اللہ نے واضح کر دی لوگ ابھی بھی سمجھتے کہ شاید وہ کوئی مقام ہے جہاں پہ روحیں جا کے رہتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ نے تو کہہ دیا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ یون کیا ہے تمہیں کس نے بتایا کہ سجین کیا ہے کتاب مرکوم وہ تو کتاب کا نام ہے جین اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب نیک آدمی کی روح کبد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اختبو کتاب عبدی فی اللی یین میرے بندے کا اندراج ال میں کر دو لکھ دو اور جو بد ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اختبو کتابین اس کا جو لکھنا ہے وہ سجین میں لکھ دو نہیں کہ الین اور سجین کتاب ہے جگہ نہیں <تصفح> کوئی کو جہاں <تصفح> <تصفح> پر بھی جائے گا وہی اس کی قبر ہے <تصفح> کہہ دیا نا کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں پہ ہے وہ اس کے لیے قبر ہے اور وہیں اس کی روح لوٹائی جاتی ہے وہی پر اس کو جزا سزا شروع ہو جاتی ہے انسانوں کو نظر نہیں آتی تو نظریہ جاہل لوگوں کا کہتے ہیں کہ جب تک مردے کو نہلایا نہیں تو وہ دیکھتا سنتا رہتا ہے ਖਰਾਂਦਵਾ ਆ ਅਦੀਬ ਜੀ ਬੀ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਤਾ ਲਾਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿ ਬੀ ਕਲਾ ਲਾਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਦੀ ਦੇ ਕੀ ਸਣੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ان واسطے کوئی کام مشکل نہیں گا ترقی آفتا لوگ نے کی مشکل ہونا شہر چلے فل اوے او تو سہرا دے سہرا پے نے کھلے انہوں کو زمین مکتی نہیں پھر اگر انہوں نے دس کلو میٹر بھی دور جانا پے نہ مردے نے دفنا واسطے مسئلہ کنی ہر بندے کو آئی پی گڈیاں نے ان پیدل توڑ کے یا کرایہ بھر کے تھوڑی جانا چلو جی والا جمونہ فرادہ کما خالہ اول مرہ اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو جس طرح کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وترکتم ماخواللکم وراعبہوریکم اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے وہ کچھ چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تم کو دیا تھا ما وبما نرا معکم شفعاءکم الذين زعمتم انهم فيکم شرکا اور ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی نہیں دیکھتے تمہارے جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہیں تم میں شریک ہیں یقیناً تمہارے درمیان آپس کا رشتہ کٹ گیا ودل ان کم ما کم تم تَزْعُمُونَ اور تم سے گم ہو گیا جو تم گمان کیا کرتے تھے